مولانا محمد علی جوہر کا شہر ہے جہاں تک میرے علم ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربالا کے بعد کوئی اس قسم کا واقعہ جب ہو جائے یعنی ایک مجموعی طور پر کوئی شہادت یا کوئی ایسا معاملہ تو اس سے آدمی یہ نہ سمجھے کہ اسلام مردہ ہو گیا بلکہ اسلام اس سے زندہ ہوتا مثال کے طور پر سب سے پہلا مارکا غز بدر کا ہوا بظاہر اس میں چودہ صاحبہ کرام علی مردوان شہید ہوئے اور وہ ستر کافر مارے گئے ایک مختصر جماعت تھی اور اگر وہ شکست کھا جاتی تو کیا ہوتا حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے غز بدر کی رات پوری جاگ کر گزاری اور حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ آپ نے طویل سجدہ کیا اور آپ کے دوش اقدس پر جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا یعنی فتح نصرت کا وہ پورا فرمائے گا حضور علیہ السلام سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ملتج کہ اے اللہ تبارک و تعالی اگر یہ مٹھی بھر جماعت کو شکست ہو گئی پھر دیکھ لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی اتنی کم تعداد تھی مسلمانوں کی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب کفار مشرقین کو شکست ہوئی تو ان کی کمر ٹوٹ گئی اور اسلام زندہ ہوا اور یہاں تک کہ پھر فتح مکہ ہوئی فتح مکہ کے بعد دنیا میں اسلام پھیلنا شروع ہوا ایک اندازہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ان کا وسال ہوا تو ان کے وسال پر سلطنت عثمانیہ تقریباً ستائیس یا اٹھائیس لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غزبے ہوئے اس میں قتل و غارت ہوا صحابہ کرام شہید ہوئے لیکن ہر ایسے معاملے پر آپ نے دیکھا کہ اسلام ترقی کرتا اس لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد بھی کہ دین کی عظمت بڑھتی ہے جہاد سے جہاد کرو اور مظاہرے کہ جہاد کے پھر شرائط ہیں جہاد ایسا نہیں کہ کوئی ایک دو مولوی بیٹھ کر کے لکھ دیں کہ جہاد ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہوتا ہے پورے ارباب حل و عق چوٹی کے علماء بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کریں کہ یہ جہاد تب جہاد فرض ہو جائے تو اپنے منصب کے مطابق جو ہے وہ جہاد میں حصہ لیا جائے مطلب ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بھلا کے بعد جی اور کوئی سب